الحمد اللہ صلی اللہ صحمۃ وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صفیہ محمد البشہ غصہ باقی تمام سامع خوران گرامین برادران سب کو سلام سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعو شریف میں سے درس سو 681 ابلک تین سو ہے اور ہماری سلسلے بس اوراد فتح میں اسما الحسنہ میں اسما الحسنہ میں سے عیشمقس نمبر بیس یا فتح ہو یا فتح ہو جو ہیں الفتح مقندر جل جلال القرآن پاک و حجم عصن من سے اسے مقدس جو قرآن پاک میں سلسلے میں کیا کہاں کہاں کون آیات میں اسم مقدس ذکر ہوا ہے اچھا اور یہ اسم مقدس اسم کی صورت میں فعل کی صورت میں کتنے دفعہ آیا اسم کے صورت میں کتنی دفعہ آیا ہے اور حدیث میں بھی آیا سلسلے میں کوئی ذکر ہے اس موضوع پر تھوڑا سا گفتگو ہے تو اس سلسلے میں جو ہے کل اسم اسم کی صورت میں یہی اے نے یہی اسم مقدس الفتح و قرآن پاک میں صرف ایک دفعہ آیا اور سورہ سبا اے نمبر چھتیس وح الفتحلی تو اسی اسم کی حیثیت سے یہ ایک مرتبہ ہے اس کی توضیحات کا البندا خی والوں کو دیا تھا آج جو ہے یہی سے مقندس الفاط سے اس کا مادہ الفت ہے مصدر یعنی اور الفتح کا مادہ جو ہے الفت اور الفاظ کا مادہ جو ہے فعل کی صورت میں یہ لفظ فعل ماضی مضار اماناہیں جو بھی ہیں فعل کی صورت میں موجم المفارس کے تحت یعنی قرآن پاک کے جو الفاظ کے جو موجم ہے وہاں پر یہ لفظ کتنے دفعہ قرآن میں کہاں کہاں آ چکا ہے تفصیلی محنت کیا ہوا ہے تو موجم المفارس کے تحت جو ہے بنداک جانتا تک اس میں ڈھونڈا کم از کم چھبیس موارد میں آئی ہے اس الفت کے مادے کا جو ہے فیل کی صورت میں کم از کم چھبیس موارد میں آئی ہے اور الفت ہو مصدر کی صورت میں یہ لفظ الفتھ جو اس کا اصل مادہ ہے مصدر کی صورت میں بھی موجو المفارت قرآن میں تعریباً گیارہ مرتبہ ذکر ہوا ہے تو مجموعی طور پر وہ چھبیس اس کا مادہ مجموعی طور پر چھبیس اور یہ گیارہ تو چھتیس سینتیس مرتبہ تو فعل مصدر کی صورت میں آیا اور ایک دفعہ جو ہے اسم یہی اسم مقدس ذکر ہوا تعریباً اٹھتیس مورت یہ عیسو مقدس جو ہے اس کے مادہ اور یہ خود اس مقدس خیل کی میں مسر کی صورت میں قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے تو یہ کثرت ہے اس کے مادہ اور اس کا ذکر ہونا اس مقدس کی اہمیت کو بیان کرتا اور اس بات کو واضح کرتا ہے اللہ تبار و تعالیٰ کے ذات اس صفت الفات سے الفتح کے صفت سے وہ متصف ذات ہے صفت سے متأثر جاتی ہے یہ بھی اس کے آسمال حسنہ میں سے مسلمن ایک اسم میں مقدس ہے تو جیسے جو ہے وہ معارض میں سے جیسے ایک ایک رحمٰن سر اللہ ولفت مسضر کے نصر مسرۂ نثر یعنی جب اللہ کی طرف سے مدد اور فتح آ جائے تو فتح اللہ کی طرف سے ہوا یہاں پر فتح اسی ظفر کامیابی دشمن کے مقابلے میں کسی مہم میں کامیابی کے معنی میں ہے ہاں تو یہاں پر جو ہے یہ اس مقدس آ گئے اس طرح عائد نمبر پانچ جو ہے وہ اخراط ہے نصر من ن اللہ و فتح قریب یہ سورہ صف عید نمبر تیرہ میں ہے ہاں عیسائی جو ہے تجمین اور دوسری چیز جسے تم پسند کرتے ہو اوخرا اور تو نہ جسے تم پسند کرتے ہو گیا نصر من اللہ و قریب وہ اللہ کی طرف سے مدد اور جلدی دشمن پر فتح و غلبہ ہے جو جلدی دشمن پر فتح و غلبہ ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ فتح کا لفظ مصدر ہی کی صورت میں اس سے مقدس اس سے آیت مجیدہ میں بھی آ چکے ہیں تو اس سے معلوم ہے اللہ تعالیٰ فتح ہے یعنی اس کے جب مضدر جب اللہ سے صدور ہو رہا ہے تو اس کا مطلب جو ہے اللہ نصرت دینے والا ہے فتح ظفر دینے والا فتح ظفر اللہ کی طرف سے فرمائے تو پھر اللہ فتح ہے اسی طرح جو ہے نمبر چھ آدم نمبر انا فتح نہ اللہ کا سورہ الفتح کے نمبر ایک ہے ان نہ فتح, فتح بے شک ہم نے آپ کو واضح و روشن فتح و کامیابی سے نوازا بے شک فتح ہم نے آپ کو فتح اور کامیابی اور ظفر سے نوازا فتح مبینہ واضح و روشن ایسے فتح جو سب کا نظر آنے والا ہاں ان جی فتح مقامی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا فتح طرمایا کہ آج سے جو ہے آٹھ سال پہلے آٹھ آٹھ ہجری میں ہوتا مکہ مکہ وہاں تو آج سے جو ہے آٹھ سال پہلے آپ کو مکہ والوں نے آپ کو وہاں مکہ اپنے نے رہنے کے قابل نہیں ہوا آپ اور آپریمان لانے والے مومن مسلمان بندوں کے لیے وہاں جینا حرام کرنے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا ابھی آٹھ سال کے بعد جو ہے آپ کو اللہ نے اتنی طاقت نصرت دیا کہ جو ہے مدنی میں آپ کی حکومت اللہ نے اتنا مضبوط ہونے کے اسباب فراہم بنوایا کہ دس ہزار کا لشکر لے کر آپ مدنِ مکے میں داخل ہوا اور جو ہے کوئی ایک نفر جو ہے کہ قربانی بھی دیے بغیر اللہ نے مکہ جو ہے فتح دے دیا مکمل فتح تو لہذا جو ہے یہ روشن فتح ہے فتح مبین ہے کوئی ضیاع جسمانی طور پر ہوئے بغیر ایک نفر بھی اس میں قتل ہوئے بغیر یہ فتح ہونا اس سے زیادہ روشن فتح اور کیا ہو سکتے تو ان نہ فتح نے اللہ فتح مبینہ بے شک ہم نے آپ کو اللہ فرمارے پہ عمر سے مخاطب ہو کے اے میں رحبی بے شک ہم نے آپ کو واضح و روشن فتح و کامیابی سے نوازا تو یہ تین آیت ہے تینوں میں فتح فتح اللہ و ذکر ہوا ہے تو ان تینوں میں سے تعریف فتح سے مراد میدان ان تینوں آیات میں تاریخ فتح سے مراد میدان چمن دشمن پر ہر نو غلبہ فتح اور کمیابی مراتے اور دشمن کا پسپا ہوا شکست کھانا مراتے دشمن کا پسپا ہونا اور دشمن کا پسپا ہونا اور شکست کھانا مراتے ان تینوں آیتوں میں تو یقیناً جو ہے بس یقیناً میدان جام میں بھی ہاں اور جام میں بھی فتح و شکست اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے اگر مسلمان اللہ اور اس کے رسول یا حجت خدا کے حکم کے امام کے حکم کے مطابق خوب جنگی تربیت بھی حاصل کریں مسلمان جو جنگی تربیت بھی حاصل کریں اور میدان نجام میں بھی اپنی جنگی سالار کے فرمان برداری فرمن بردار رہیں میدان نجام میں اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں اور میدان جان شور کر بھاگنے کا ہرگز نہ سوچیں بلکہ پوری استقامت کا ارادہ رکھیں ہاں جی اور اللہ تعالیٰ کی نصرت پر یقین رکھیں اور حقیقت میں تو پھر جو ہے اور حقیقت میں فتح اللہ کی یقین رکھیں کہ حقیقت میں فتح اللہ کی نصرت پر یقین رکھیں کہ حقیقت میں فتح اللہ کی مدد شامل ہوئے ہونے پر ہی موقوف سمجھیں حقت میں فتح جو اللہ کی مدد شامل حال ہونے پر ہی موقع سمجھیں تو فتح کو اپنا ذاتی کارنامہ قرار دینے کی کوشش نہ کریں تو اللہ تعالیٰ قلیل جماعت کو بڑی جماعت پر فتح دے دیتی ہے ہاں اور یہ اس کے قرآن پاک میں بہت مثالیں ہیں تمام انبیاء کے ساتھ قلیل جماعت تھی ہاں جی لیکن اللہ نے سب کو مدد فرمایا چنانچہ جنگ ودن اس کا واضح ثبوت ہے ہاں جی جنگ ودن جو ہے واضح میں مسلمان جو ہیں قلیل تعداد میں تھے تین سو تیرہ تھے تین سو تیرہ تھے اور ان کے پاس جو جنگی تربیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا تھا ہاں اس زمانے میں ہر کوئی جو ہے اب جو دشمن سازما ہوتے تھے نا وہ تو جنگی تربیت تو تھا ان کا اور جو ان کے پاس مالی قوت تھا وہ بھی انہوں نے نثار کر لیا اور اس جام میں خاص خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی اور اللہ کے حکم پر انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور اللہ کی مدد پر یقین رکھا تو اللہ تعالی نے ان کو فتح دے دیا ہاں چنانچہ جنگ ودن اس کا واضح ثبوت ہے لیکن اگر مجاہدین اللہ اور اس کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق جا نہ کریں تو شکست جو ہے مقدر ہو جائے گا جیسے جنگ اخوت میں ہوا نے اللہ کے پیارے رسول نے چا... ان پچاس کو جو ایک پر رکھا رکھا تھا اور انہیں تاکید کیا تھا اگر ہم جو دشمن پر غالب آ کے ان کو مکہ میں بھی پہنچا دیں اور دشمن ہم پر غالب آ کے ہمیں مدنا کی گلیوں میں بھی پہنچا دیں تم لوگوں نے یہاں سے نہیں اتارنا جب تک میرا حکم نہ آ جائے اس حد تک آپ نے ان کو تاکید کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کو جنگ و میں بھی ابتداء میں فتح دے دیا ہاں فتح ہو گیا تو ایک مسلمانوں نے دشمن کو مکمل پسپا ہونے تک غنیمت کے پیچھے نہیں جانا چاہے تھا اس میں جو ہے اور ان میں سے اکثر جو ہے کے پیش گیا اور یہ ایک شخص کی سبب بن گیا جو اللہ اور رسول دف سے ممنوع تھا جب تک مکمل دشمن پس پر نہ ہو جائے غنیبت کی طرف نہ جائے اور دوسرا جو اس گھاٹی پر جو لوگوں کو بٹھایا تھا پچاس ان میں سے اٹھتیس لفظ نے میدان چھوڑ کے بھاگا وہاں جو سربلار تھا ہان عبداللہ بن جو ان کے بعد بھی انہوں نے نہیں مانا تو صرف بارہ نفر سربراہ کے برسی وہاں انہوں نے قربانی دیا وہ سب شہید ہو گئے پھر دشمن نے پیچھے سے بھی حملہ کے زمانوں پر آگے سے اور یہی سب سے بڑی شکست کا ذریعہ ہو گیا لہذا بندے مومن کو اپنی طرف سے ہر میدان میں خواہ علم ہو خواہ عبادت خواہ معاشی سرگرمیاں خواہ میدانی جہاز بھرپور صحیح و کوشش کرنا بھی ضروری ہے یہ بات ہمیں جاننے ضروری ہے بھرپور صحیح وہ کوشش کرنا بھی ضروری ہے لیکن اللہ کی مدد و نصرت کا ہمیشہ طالب ہونا چاہیے اور اس بات پر یقین ہونا ضروری ہے کہ میری ہر سی و کوشش اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و حمایت و رحمت ہی جو ہے فتح یاب و کامیابی سے درکنار ہو سکتی ہے یعنی اور یہ جو ہے اس بات پر یقین ہونا ضروری ہے کہ میری ہر سی و کوشش اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمت و رحمت ہی سے رحمت ہی سے فتح یاب و کامیابی سے درکنار ہو سکتی ہے ہاں اللہ اگر اللہ اگر فتح و کے دروازے نہ کھولیں تو ہماری تمام کوششیں رائے گان ہوں گے لہٰذا صحیح و کوشش ہماری طرف سے ہے ہاں جی کامیابی اللہ کی طرف سے ملتی ہے اصمہ صحیح ہمارے طرف سے دوائے. فتح و ظفر اللہ کی طرف سے دے تو جو میدان عمل میں آ کر ہاں جی میدان عمل میں آ کر جو اللہ پر بھروسہ کرے اور مدد مانگے تو ضرور مدد کرتا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے تمام سابقہ عوام اور اپنے مومن بندوں کے ساتھ اور کامیابی یقینی ہے ہاں جی کامیابی یقینی ہے لیکن ہاتھ پر ہاتھ درے رہ کر ہاں جی اللہ سے مدد مانگنا فتح کی دعا بے معنی ہے کبھی قبول جو ہے نہیں ہوگا کبھی قبول نہیں ہوگا یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے یہ اللہ کے سنت کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ انہی کو فتح و صبر دیتا ہے جو پوری اپنی جتنا خود کے اندر طاقت ہے اس طاقت کو پورا صرف کریں اور تیاری کریں اور اپنے فوج ہے تو اس کی تربیت کریں علم کے میدان میں معاشرت کے میدان میں ہر میدان میں مسلمان ایک امت ہونے کے عرشت سے اپنی پوری پوری توانائی صرف کریں اپنے جوانوں کی تربیت کریں ہاں سب کا تمام اشناف کی تربیت کریں اور پھر جو ہے صحیح کوشش بھی کریں ہر میدان میں بھرپور محنت کریں اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی کریں ان تمام یہ کامیابی کا اصل راز اللہ کی نصرت اس کی فتح و ظفر اس کی رحمتیں جو ہے سمجھیں پوری اعتقاد کے ساتھ اور میدان عمل میں آ کر دعا کریں تو اللہ دعا فرما قبول فرماتا ہے اور اللہ ضرور مدد کرتا ہے لیکن جو ہے ہاتھ پر ہاتھ دارے رہیں کوئی تیاری نہ کریں کوئی جو ہے استقامت نہ کریں کوئی اپنے در سے جو ہے جنگی تیاریں نہ کریں اور کسی بھی میدان میں اور صرف ہاتھ پر ہاتھ دھر صرف دعا کرنے یہ اس طرح میں دعا قبول نہیں ہوتی ہے دعا ہمیشہ میدان میں آ کر کرنا ہوتا ہے میدان عمل میں آ کر دعا جو بھی دعا کے جاتے ہیں وہ اللہ قبول کرتے تو میری دعا اللہ تعالی ہم سب کو تمام عسلمانوں کو ہمیں اللہ کی فتح و نصرت پر بھی پورا پورا یقین ہونا چاہیے اس کے الفتح ہونے پر یقین رہنا چاہیے یہ مان کا تقاضا ہے کیونکہ اللہ نے خود فرمایا میں فتح ہوں اور ساتھ ہی جو ہماری ذمہ داری ہے قوم ہونے کی عیشیت سے ایک مذہب ہونے کے لحاظ سے ایک ملت ہونے کی وجہ سے ایک امت ہونے کے لحاظ سے پیارے نبی کی امتی ہونے کے لحاظ سے ہمیں دنیا خف کے مقابلے میں ہر میدان میں جو ہے علم کے میدان میں معیشت کے میدان میں ہنر کے میدان میں ہر میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہمیں جو ہے زم امت کی حیثیت سے دنیا میں ہمارا مقام و مندلہ جو ہے بلند رہے اور فائدار رہیں تو میری دعائیں اللہ تعالی ہم سب کے ان عظیم اسم اعظم سے فیس اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو ہمیشہ متحرک رکھیں اور دین میں سب ملت کے ہمیشہ خدمت کے علامی توحفہ دیں آمین صلمان